اللہ تعالی کی کھلی بغاوتیں نمبر ایک داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا کٹانا یا منڈانا دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے نفرت تو ایمان کہاں نمبر دو شرعی پردہ نہ کرنا وہ قریبی رشتہ دار جن سے پردہ فرض ہے نمبر ایک چچا زاد نمبر دو پھوپھی زاد نمبر تین ماموزات نمبر چار خالہ زاد نمبر پانچ دیور نمبر چھ جیٹھ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 بلا ضرورت کسی جاندار کی تصویر کھینچنا کھچوانا دیکھنا رکھنا اور تصویر والی جگہ جانا پانچویں بغاوت گانا باجا سننا نمبر چھ ٹی وی دیکھنا نمبر ساتھ حرام کھانا جیسے بینک اور انشورنس وغیرہ کی کمائی نمبر آٹھ غیبت کرنا اور سننا اللہ تعالی اپنی رحمت سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو اپنی بغاوتوں اور ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما کر دنیا و آخرت کے ہر قسم کے عذاب اور ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائیں آمین یہ مضمون سید و مرشدی حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب مدد اللہ علی نے چھبیس رجب سن چودہ سو پندرہ ہجری کو اپنے دست مبارک سے تحریر فرمایا اللہ تعالیٰ کی ان علانیہ بغاوتوں اور کھلی نافرمانیوں کی تفصیل اور ان پر اللہ